جی کیا مودودی کو رحمت اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص ایسا کہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے جبکہ اس کو یہ بتایا جائے کہ اس پہ صحابہ کرم اور کے بارے میں گستاخیاں کی ہیں اصل میں مودودی بھی اپنے زمانے کا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو غامدی دی یا نائی تقریباً اس سے ملتا جلتا اس کا معاملہ تھا اب مودودی صاحب کو مجھ سے زیادہ کون جانتا میں حیدرآباد دکن کا رہنے والا ہوں مودی صاحب حیدرآباد دکن کے اورنگ آباد کے تھے احمد خان ایڈوکیٹ تھے ان کے بیٹے ہیں یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے کسی دارالعلوم سے نہیں پڑھا کہیں سے فارغ و تحصیل نہیں اور ایک صحافی قسم کے ذہن کے آدمی تھے لکھنا پڑھنا شروع کر دیا مطالعہ فرماتے رہے تفسیر بھی لکھ دی اور سیرت بھی لکھ دی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دھوکہ کھایا مثال کے طور پر میں انہیں کی چند مثال دیتا ما ذلّہ سما ما انہوں نے حضور علیہ سلام کو چرواہ لکھا یہ لفظ استعمال کیے چرواہ عرب کا بادیا نشین یعنی جنگل میں رہنے والا اور احادیث سے متعلق جو ان کی کتاب ہے تفیما تفیح ملے قرآن تفیمہ جلد اول اس میں آپ دیکھیے انہوں نے یہ لکھا کہ حضور علیہ سلا سلام کے لیے لفظ چرواہ استعمال کیا اور ایک جگہ یہ لفظ استعمال کیا کہ جب موس علیہ السلام لاٹھی لے کے فرون کے پاس آئے تو فرون یہ کہنے لگا کہ میں ان کو کیسے نبی مان لوں ایک ملنگ ہاتھ میں لاٹھی لی آن کھڑا ہوا کہنے لگا کہ میں اللہ کا رسول حضرت موس علیہ سلام کو ملنگ لکھ اور کا ہاتھ میں لاٹھی لی آن کھڑا ہوا اور حدیث کے مطابق ان کا نظریہ یہ ہے تفیمات اٹھائی کہ یہ جس کو امام بخاری صحیح حدیث کہیں وہ فی الواقع صحیح ہو یہ کیسے ممکن ہو سکتا بشری تقاضے ہر شخص میں ہیں جو بشر میں بھول چوک کی جو چیزیں ہیں وہ سب ان میں پائی جاتی تھیں اور حدیث کے متعلق بے لاکھ انہوں نے تبصرہ کیا اور اسی کا فائدہ مسٹر پرویز نے اٹھایا اور کئی ان کی تجدید و احیادین دین فرما لی تجدید و احیادین بہت زیادہ موٹی نہیں کوئی سوا سو صفحے کی کتاب ہے اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں تاریخ پر نظر ڈالی جائے پتا لگتا ہے کہ آج تک کوئی کامل مجدد پیدا نہیں ہوا قریب تھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کامیاب ہوتے مگر وہ بھی ناکام ہو حالانکہ حضرت عمر بن عبد العزیز ردی اللہ جو حضرت عمر فاروق کی پوتی کے لڑکے تھے کہ جنہوں نے خلافت راشدہ جیسا رنگ پیدا کر دیا اپنی خلافت میں ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے پھر اس کے بعد کہتے ہیں امام غزالی جو ہیں اصل میں یہ ان میں بھی بڑی خرابیاں تصوف کی طرف ضرورت سے زیادہ مائل تھے اور جس سے پرہیز کرانے کی بڑی ضرورت تھی امت کو اور حدیث کے علم میں بڑے کمزور تھے حدیث فہمی میں امام غزالی جو ہیں وہ بڑے کمزور تھے اور بھی کچھ ان کے موضوع صاحب نے بیان کیے اور ایک اتنا کرا حوالہ لکھا کہ آپ سوچیں گے تو تعجب ہوگا بغیر کتاب پڑھے آپ کو یقین نہیں آئے لوگ ایک مزار ہے ہندوستان میں بہت بڑے بزرگ جن کا نام ہے حضرت مسعد سالار بحرائج ایک جگہ ہے بہرائج وہاں ان کا مزار ہے اس میں مشہور ہے کہ ان کے ارس میں دو تین اندھے بینا ہوتے ہیں ہر سال یہ جو بھی مزارات پر جائے آپ اس سے پوچھ لیں مسود سالار رحمت اللہ اور حضرت خواجہ غریب نواز کی کیا بات ان کا تو مزار بہت مشہور مودوزی صاحب لکھتے ہیں خواجہ غریب نواز کے مزار پر جانا مسود سالار کے مزار پر جانا ان سے حاجتیں مانگنا یہ اتنا بڑا گنا ہے کہ قتل اور زنا کا گنا اس سے کم تر ہے یعنی مزاروں پر جانا اتنا بڑا گنا ہے کہ زنا اور قتل کا گنا اس سے کم ہے یہ اس سے بڑھ کر کے گویا گنا ہے اب اس سے اندازہ لگا لی مودوزی صاحب کے نظریات کا تو کس نظریات کے حامل تھے اور کن معاملات کو لے کر چلے اور کمال کی بات تو یہ ہے کوئی فرقہ ایسا نہیں جس نے مودودی کا تعقب نہ کیا سمجھے مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار احمد مودودی صاحب کے بالکل بغل بچہ تھے دہنا بازو سب سے زخیم کتاب ڈاکٹر اقبال نے مودودی کے خلاف لکھی کوثر نیازی صاحب جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری ساتھ انہوں نے پورا ان کا جامع کشائی کی کہ میں نے جماعت اسلامی کیوں چھوڑی زخین کتاب ان کی موجود تبلیغی جماعت کے متعلق کہا جاتے تو فرشتوں کی جماعتیں بیچارے کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں یہ تو اللہ ہی اللہ میں لگے ہوئے بس اللہ اللہ کرو اللہ اللہ کرو کسی کو کچھ نہیں کہتے ہمیں مشرق ضرور کہتے برا کسی کو کچھ نہیں کہتے کسی کے خلاف نہیں مولوی زکری صاحب نے بھی مودودی صاحب کے خلاف کتاب لکھی اسی طرح مفتی محمود صاحب نے ال استاد مؤودی مودود کے خلاف کتاب لکھی ترکی میں ایک مکتبہ جس کا نام عشیق ہے وہاں کے ایک پروفیسر تھے انہوں نے ان کی کتاب کو چھاپا جو عربی میں جو ہمارے پاس موجود ہے تو کوئی طبقہ ایسا نہیں کہ جس نے ان کے خلاف کتاب نہ لکھی ہو کہ یہ جماعت اسلامی کیا ہے مودودی صاحب کیا ہے اور ان میں جو مذہبی آزادی تھی ان سب کو انہوں نے لکھا اس طرح ان کے اگر مسائل دیکھیں آپ جو ان کے فتح کہہ دیا چار بلکہ پانچ چھ جلدیں ہو گئیں جو رسائل اور مسائل میں موجود ہے اس میں ان کا اپنا متب فکر جو ہے وہ موجود ہے تفسیر میں بھی ان کا متب فکر جو ہے وہ موجود ہے اور یہ وہ خود اعتراف کرتے ہیں میں نے کسی دارالعلوم سے نہیں پڑھا نہ میرے پاس کوئی سند ہے وہ لکھنے بیٹھ گئے لکھنے کا کام کرتے رہے یہ ہوتا رہا اور اس کے بعد وہ وہی عقیدہ رکھتے تھے جو محمد بن عبد الواب کا تھا وہ اسی عقیدے کے مالک تھے اسماعیل دہلی کے بڑے مددات محمد بن ابد الحب کے بڑے متدا ہے اور جب وہ مرے ہیں تو بزرگوں کے تو وہ قائل نہیں کہ وہ زندہ ہیں بلکہ جب انہیں دفنایا گیا ان کے بیٹے فاروق مودودی کا یہ بیان دوسرے دن اخبار میں دیکھ لیں کہ آپ تو مزار کو مانتے نہیں تو یہ منصورہ میں کیوں دفن کیا مودودی صاحب قبرستان میں دفن کر دینا منصورہ میں قائل کے لیے دفن کیا اس کا مطلب کہ آپ اپنے ابا کا مزار مان دوسروں کا مزار نہیں مان اور ان کے بیٹے فاروق مودودی کا بیان چھپا یا ہم نے ال نے اپنے ابا کو اس لیے دفن کیا تاکہ قیامت تک کی ازان کی آواز سنتے رہیں کیا سمجھے آپ جماعت کی اور تلاوت کی آواز قیامت تک سنتے رہیں اس لیے ہم نے ال ان کو دفن کیا فاروق مودودی صاحب کا بیان دوسرے تیسرے دن کے اخبار میں دیکھ لیں یہ ہے وہ کے خلاف شرع ہمارے شیخ تھوکتے بھی نہیں اور اندھیرے اجالے میں چوکتے بھی نہیں